الحمدل الحمد تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے مکمل طور پر باخبر وہ ہوں اور رحیم الغفو وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں اور ان کو بھی جو اس سے باہر نکلتی ہیں ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور ان کو بھی جو اس میں چڑھتی ہیں اور وہی ہے جو بڑا مہربان ہے بہت بخشنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّتٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں آئے گی میرے عالم الغیب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی کوئی ذرہ برابر چیز اس کی نظر سے دور نہیں ہوتی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ایسی ہے نہ بڑی جو ایک کھلی کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج نہ ہو لیجزی اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور با عزت رسک فی لهم عذاب من اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائے ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي الى صراط العزيز الحميد اور اے پیغمبر جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے ہر تعریف کا مستحق بھی وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے افترا پتا نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لاحق ہے نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود اذام میں اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں فل یر مین این ارب نا کسف میم اِی کل الی کل بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے بھی موجود ہیں اور ان کے پیچھے بھی اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا یا <الْحَدِيد> اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ اور اے پرندوں تم بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا ان وقدر صالحاً بما کہ پوری پوری زیریں بناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں توازن سے کام لو اور تم سب لوگ نیک عمل کرو تم جو بھی عمل کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُ غُدُوها شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابے بنا دیا تھا اس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جن نات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کل جواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود من وہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے اونچی اونچی عمارتیں تصویریں حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور زمین میں جمی ہوئی دے گے اے داؤد کے خاندان والو تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں پلم مؤت مدل ہوں مؤ دبت اور ست فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِينَ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جننات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا چنانچہ جب وہ گھر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَال كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا ورب غفور حقیقت یہ ہے کہ قوم سبا کے لیے خود اس جگہ ایک نشانی موجود تھی جہاں وہ رہا کرتے تھے دائیں اور بائیں دونوں طرف باغوں کے دو سلسلے تھے اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ ایک تو شہر بہترین دوسرے پروردگار۔ بخشنے والا فسل سئی لل بدل نہ ہوں بدل نہ ہو جن تئیم جن تیم اخل خونتی اصلیوں شی پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ مو مور لیا اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے دو باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد پھلوں جھاؤ کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی تھی اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظاہِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّئِيرِ لیالی و ایاما آمنین اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو بالو رو نہ مز کو سوبرین شکو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کے درمیان دور دور کے فاصلے پیدا کر دے اور یوں انہوں نے اپنے جانوں پر ستم ڈھایا جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں افسانہ ہی افسانہ بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بالکل تتر بتر کر دیا یقیناً اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر و شکر کا خوگر ہو اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا چنانچے یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس کے روہ کے جو مومن تھا وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ اور ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا البت ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگراں ہے لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم من اللهير اي پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں نہ ان کو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت حاصل ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے وَلَا تنفع اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کا آرامد نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے لیے خود اس نے سفارش کی اجازت دے دی ہو یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں کہ حق بات ارشاد فرمائی اور وہی ہے جو بڑا علیشان ہے الن من من اور وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضلالٍ <مُبِين> کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رسک دیتا ہے کہو وہ اللہ ہے اور ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں لا تسألون ولا نسأل تعملون کہو کہ ہم نے جو جرم کیا ہو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا وَلَيَجْمَعَنَّ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ کہو کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان بر حق فیصلہ کرے گا اور وہی ہے جو خوب فیصلے کرنے والا مکمل علم کا مالک ہے قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہو کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے ہرگز نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت بھی کامل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں تم اور تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا يوم لا عنه ولا کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو وفرور وی بین و روپیم با باندھی للذين استكبروا لولا انتم مؤمنين اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ ان آسمانے کتابوں پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن بن جاتے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے ہری مرون مرون جال لہ د نو <يعملون> اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ نہیں یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں توق ڈال دیں گے ان کو کسی اور بات کا نہیں انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے وما في قرية من نذير إِلَّا نفی قرمتی انسل تم بھی کا فرو اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں نحن اکثر اموالا و وما نحن اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے سل کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اول دل تیم دنز الف إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ اب بِمَا میں عاملو فل اکل ہوں جزا اب فیبی میں ملو اور نہ تمہارے مال تمہیں ہمارے حضور کوئی قربتا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین کریں گے يسعون في أولئك في العذاب محضرون اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائے ان کو عذاب میں دھر لیا جائے گا قل ان ربی ابسط الرزق لمن يشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شی و يخلفه شعی سو خلیفروازی کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراہم کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ أَهَا إِيَّاكُمْ كَانُوا <يَعْبُدُون> اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنُ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں ہمارا تعلق آپ سے ہے ان لوگوں سے نہیں دراصل یہ تو جن نات کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ انہی کے موتقد تھے لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ موزوں کو وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا مَارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا مل إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ لو محدود کم کے نیا مدو اب اکم يَعْبُدُ کالو ور محد علف کم مفت ر اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادے پوچھتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ایک من گھڑک جھوٹ ہے اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے وما تو سونا من نذیر حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا اور یہ عرب کے مشرقین تو اس سازو سامان کے دسوے حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو چٹلایا تو دیکھ لو کہ میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی واحد کروں میں اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم چاہے دو دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کے خاطر اٹھ کھڑے ہو پھر انصاف سے سوچو فورن سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں قل ما شہد کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمہ نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے ان ربی يقذف بالحق علام کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے قل الحق وما يبدئ وما کہہ دو کہ حق آ چکا ہے اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے نہ دوبارہ کرنے کا بول انحتوں سمیوں کو کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کو ہوگا اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے تو یہ اس وہی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہر ایک سے قریب ہے وَلَوْ اِذ فَلَا فَوْتَ مِن مَكَانٍ قَرِيب اے پیغمبر تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا کالو امن بائ اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا اور دور دور سے اٹکل پچو تیر پھینکا کرتے تھے اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آر کر دی جائے گی جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا